یہ خاص طور سے ہمارا رب جو ہے نا رب رب کریم رب رحیم رب عظیم رب رحمان رب روف رب ودود یہ وہ رب ہے کہ جس نے اپنے قہر و غزب کا تو ابھی تک اظہار ہی نہیں کیا ہے اس دنیا میں اگر کوئی جبر ہے تو وہ صرف جبر محبت الہیہ ہے جبر محبت جبر محبت ہوتا کیا ہے کبھی کبھی کیا اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے گود میں دودھ پیتا بچہ ہے اور ماں اسے چانٹے لگاتی ہے کیوں لگاتی ہے جب بڑی بوڑھی آ کے نئی نویلی دلہن اور وہ اسے چانٹا لگا رہی ہے اور سات صاحبہ آ کے سمجھا رہی ہیں اور اسی پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں گھر ٹوٹ جاتا ہے کیسے بچہ بھی پالنے نہیں آتا چھوٹے سے بچے کو کہیں مارا جاتا ہے اور مارنے کا سبب کیا ہوتا ہے یہ بھوکا ہے بلک رہا ہے رو رہا ہے مگر میں دودھ دے رہی ہوں دودھ پی نہیں رہا ہے بتائیے اب کیا کروں ماں بچے کو کیوں مار رہی ہے کہ اسے غذا کی ضرورت ہے میں غذا دے رہی ہوں اور غذا لے نہیں رہا ہے پیاسا ہے پانی پلا رہی ہوں پانی پی نہیں رہا ہے غور فمایا آپ نے یہ جبر ہے یہ قہر ہے مگر یہ قہر محبت یہ ہے جبر محبت اس پوری کائنات میں اگر انسان پر رب کریم کی طرف سے کوئی جبر و قہر ہے تو وہ صرف جبر محبت اور قہر ہے اس کے علاوہ کوئی جبر و قہر نہیں ہے اس لیے کہ آپ سانس لینا چھوڑ دیں مر جائیں گے کھانا کھانا چھوڑ دیں دم نکل جائے گا پیاسے رہیں موت آ جائے گی مگر خدا کا سجدہ نہ کریں کبھی موت نہیں آئے گی اللہ سبحانہ ہوا تو ہے, قادر ہے خالق ہے خلاق ہے اگر وہ چاہتا تو اسی فضا میں دوہری تاثیر رکھ دیتا جو میرا کلمہ پڑھے اس کے پھیپھڑے میں جانا تو زندگی بن جانا جو میرا منکر ہو اس کے لیے زہر بن جانا ایسا نہیں ہوا اللہ پانی میں دوہری تاثیر رکھ دیتا جو میرے نیک بندے ہیں ان کو حیات دینا جو میرے برے بندے ہیں ان کو موت کی نیند سلا دینا اللہ نے ایسا نہیں کیا کیوں نہیں کیا اس لیے کہ اللہ اپنا سجدہ بجبر نہیں لینا چاہتا بجبر سجدہ نہیں کرانا چاہتا ایک عبادت بھی بجبر نہیں چاہتا لیکن جو چیزیں ہمارے وجود کی بقا سے متعلق ہیں انہیں پر جبر نافذ کرتا ہے سانس لینا تمہارے لیے ضروری ہے سانس لینی پڑے گی بغیر سانس لیے رہ نہیں سکتے ایسا جسم بنایا کہ مسلسل سانس لے رہے ہیں بے اختیار سانس لیے چلے جا رہے ہیں نظام ایسا بنا دیا کہ بے اختیار سانس لے رہے ہیں ہم میں سانس لینے کا پورا نظام رکھا ہمارے اطراف میں سانس لینے کے لیے جو فضا اور ہوا ضروری ہے وہ اتنی عام اور فرامار رکھ دی کہ کبھی کمی نہ محسوس ہو کیا وہ خدا ہمارے جسم کو اس طرح نہیں تخلیق کر سکتا تھا کہ جب نماز کا وقت ہو تو خود بخود جسم ٹھہر جائے اور سجدے میں جھک جائے میں مثال دوں مثال دوں جب انسان کو نیند آتی ہے تو بے اختیار نیند آتی ہے اور سو جاتا ہے ارادتاً نہیں سوتا بے ارادن سونا چاہے تو نہیں سو سکتا جب نیند آتی ہے تو بے اختیار سو جاتا ہے یہ نیند رحمت خدا ہے لطف خدا ہے کیونکہ اس جسم کے بقا کے لیے نیند بھی ضروری ہے ذہن کی اور روح کی تازگی کے لیے نیند بھی ضروری ہے تو جو چیز ہمارے لیے ضروری ہے اسے جبرن نافذ کیا سنیں مذہب کی روح کو اور رب کی رحمت کو اسلام دین رحمت ہے قرآن کتاب رحمت ہے رسول رسول رحمت ہے کیوں عرض کر رہا ہوں کیوں ارض کر رہا ہوں جس خدا نے یہ نظام رکھا کہ جب جسم تھک جائے بے اختیار نیند آ جائے محاورہ کہتے ہیں سولی پہ بھی نیند آ جاتی ہے بے اختیار نیند آ جائے اس نے یہ نظام کیوں نہیں جسم میں رکھا کہ جب فجر کا وقت ہو تو بے اختیار نیند کھل جائے بے اختیار انسان بیدار ہو جائے کہ نہیں جو چیز تمہارے لیے ضروری ہے سلاؤں گا بے اختیار اب یہ تمہارا ظرف اور ذوق ہے کہ تم اپنے اختیار سے اٹھ کے مجھے سجدہ کرو نین بے اختیار آتی ہے تو نماز کے لیے نیند کھلتی کیوں نہیں بے اختیار اگر نیم و نماز کے لیے نیند کھلے بے اختیار تو جبر لازم آئے گا میں <تصفح> <تصفح> <تصفح> یہ جبر نہیں چاہتا ہوں جبر محبت ہے جبر راہت ہے جبر رحمانیت ہے قہر محبت ہے جو چیز تمہارے لیے ضروری ہے وہ جبرن دیں گے جو چیز میرے حقوق ہے وہ جبرن طلب نہیں کریں گے جس خدا نے عبادت جبرن نافذ نہیں کی اس دین میں کہاں سے جبر و تشدد اور ٹیرورزم آ سکتا ہے